بحضاب کیلوں تکمین فکم لال نکم تو حمون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے اں اسکو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو ماں بینا ایجی کن جو تمہارے سامنے یہ وہی کہ جو آیات الحیہ آیات آفاتیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وما خلف اور جو پرانی تاریخ ہے جو بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لال ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وما تاتیہ من آیت من آیات رب اللہ کانو الحم الدین اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں بھائی ذاکیرہ نہ منفی کو بھی مالو اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاؤ بھوکوں کو اردو دو یتیموں کی سرپرستی کرو قال النینہ کفر الندین آمن تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے نوچیم و لاؤ یا شاء ہو اطاپا ہو کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں تو اللہ کی مصیحت تو یہ کہ بھوکے رہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں آلو قمو من لو یا اللہ عتما ہوں ہم کھلائیں ان کو تو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا انتم فی مبین یہ تم ہمیں نہ کرو تمہاری جو ہے باتیں جو ہے یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے بہادر کو وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا گئے تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی ماں اندرون اللہ واحد یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگاڑ کا تاخل ہوں ان کو آپک پکڑے گی وہم ہم اور وہ اسی طرح رہے ہوں گے فلا نہ توسیعتن نہ انہیں اس کی مہلت نہیں لے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے ولا اللہ یرجے اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جوں کا توں جیسے کہ اس سے پہلے آیا انکانت اللہ صحت واحد فیدہ خامد ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بج کر گئے جیسے آگ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگاڑ آئے گی فلاں اسفتعن نہ توسیعت بلا اللہ نہ تو ان کو اس کی مہلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کرے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف سکیں گے وہ اور پھر سور پھونکا جائے گا هم من تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشاں کشاں قَالِ يَا وَإِلَنَا مُن <مَرْقَدِنَا> وہ کہ ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے ہاضا ما وادر رحمان ارے یہ تو وہی دن آ جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ صدق المرسلون اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ با سے بادل موت کی یقیناً وہ سچی نکلی ان کا نت اللہ سے بہت ضرور پھر ایک ہی تنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے پل یوم لات الشم تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کو ظلم کیا جائے گا ولاج ماقل تُمْ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر سو ہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے انصاب جنت یوم فی شغ الفاق جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور, اور خوشیاں منا رہے ہوں گے بس باتیں کر رہے ہوں گے جو فی ضلع اللہ رائے کے متقی وہ اور ان کی بیوی وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اللّہ رائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لہم فیا فاطح ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وہ لہم ما ان کو لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی سلام ان من رب الرحیم اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرمو اے کافرو اے مشرق اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہو جاؤتان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا ان نہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہاں مزوری اور میری ہی بندگی کرنا حاضہ یہ ہے سیدھا راستہ بالکت عدل کو سیدھا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا افلم تکلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی ہاض ہی جہنم النتی کن تم اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اسلو حلیوم تم تک اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اللہ مقتم واہم آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے وہ تکل ما کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی امداد کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا ارجن ہوں اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بیمہ قانو یکسب ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بینائی کبھی ہو جائے پھر یہ دورے راستے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے پھول ملے گی کہاں دیکھ سکیں گے وہ لاہنا ہوں اللہ مکانت اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مشق کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیئر اینڈ ان کی صورتیں مشق ہو جائیں ہم اسپتاؤ تو نہ تو وہ آگے چل سکیں پیچھے آ سکیں وہ من ہو نا اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی, اس کی تخلقت جو ہے اس میں ضوف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا غیب ہو جائیں گے ہو گئے مجمع قواعد غالب اب عناصر میں اعتدال کہاں محمد تو کیا یہ کل ستار نہیں لیتے وما الم نا شعر اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وہ شعرا یا تب الغاب اللہ تعالیٰ نؤ فیق المارا یا فلون تو اگرچہ اس میں استثنا بھی ہے لیکن عام قاعدہ پر لیا یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک, ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے بلکہ اس بھی آپ سدلت کرتے تھے آپ شعر پڑھتے سے تو کہیں نہ کہیں سختا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شعر بے بدن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا اِن اشحد و رسول اللہ میں گواہ دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقع شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں بہت سے شعراء آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من شعر الحکمت من البیان اللہ صحرا بہت سے شعر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا سر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وما علامہ شعر وماغیرہ اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شاع نشان ہے انہ اللہ ذکر ان قرآن المبین یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے صاف ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لیکن ذرا من قان تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہو اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی جو زندہ ہو ابو جہ مردہ ہے ابو الحب مردہ ہے حیم مراد جس کی روح ابھی ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بش نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کا رنگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو غوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے فطرت اللہ, اللہ کی فضر النا سا وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ اعلیٰ شہر وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا یونز ملکانہ جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وہ حقل قول و اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے اب علمی خلقنا الحمد عامل عیدینا نام الفا مالک کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے ہے مما اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے فہم لہا مالکون جس کے ان کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بھینسیں ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہے یہ میں مالک ہوں یہ ریوڑ ہے مکئیوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے اللہ تعالیٰ نے اولم ذرا نہ خلق نہ مما عاملت ای تکلیف تو ہماری ہے انعام چوپائے بنائے ہیں فہم لاہ مالکن وہ اس کے مالک ہیں وضل لہم فمن ہا رقوبہ ومنہا اور ہم نے ان کو متی کر دیا ہے متع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور, اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں فمنہ رقوبہ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ومنہ یا قلون ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی جذا بنتی ہے وہ لہوم منافع و اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منف ہیں کھانوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھانوں سے تھے میں بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چوڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارف اور پینے کی جگہیں ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرق کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے وہ جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالی نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرف اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسماعیل بیلٹھی کی نظم ہے اس کے دو شعر مجھے مستعد زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائی دودھ کی دھارے تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہارے لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وضل اللہ لہم فمینا یا قرون و لہم فیا منافار افلا یشکر تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ تخبہ آلیہ اور انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے آلحاق بھر لیے اختیار کر لیے بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں لال لہوثر شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لا یسون نسرہ وہ ہرگز کوئی استطاعت نہیں رکھتی ان کی مدد کی وہ ہم لم جن بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکڑ کر رائے گے کہ اللہ یہ ہے وہ بدماش کہ جو ہمارے ساتھ یہ جاتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوجنے والوں کو بندگی کرنے والوں کو وہ ہم لہم جن محدود فلاں یازل کا قول ہوم تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتار نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں انالم و مایو سرون و مایو ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اولم ذرل انسان و نا من الفتن فیضا ہوا خسیم و تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بوند سے فیضا ہوا خسیم مبین اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اعتراضات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فیضا ہوا خسوم و مبین و ضرب علنا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسالے مثالے بیان کرتا ہے اطراضات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بالکل جو ہے منتشر ہو جائیں گی وہ نسی خلقہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قادم یہی ریضام وہی اور بہت کہتا ہے کون جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بالکل ہو چکی ہوں گی لو ہی مرا ان سے کہہ دیجئے دیجیے نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارض کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام پہ کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ کوئی حلدی علم شاہ اللہ بن رہا کہہ بھی نہیں ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ہوا بالکل نشین عدیب اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہوئیں الال <اللزی> رقم <رشن> اللہ حضرت نعرہ <النارا> جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہیں یعنی کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جڑاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی ہے بانس درخت بھی ایسے ہیں بانس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوگی اسی طریقے سے کچھ اور بھی صحراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ جو ہیں ان, ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں کہ جو جن سے آگ جو ہے پیدا کی جا سکتی تھی ال ندی جہاز جس نے کے ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی فیضان تو, تو تم اس سے آگ پھل گاتے ہو ام السل خل پر سماوات بس لہوں تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر کاجر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے اللہ یخلو کب یہ ذرا نوٹ کیجیے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بیسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم دیا جائے گا مشرق یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بعد جو توجہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کی آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلف اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا فصل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے اندر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بیر نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مس لہوم ہے آزار یخلوں کا مس نہ جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس بہت بوڑھی خاتون کوئی آئی اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑھی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بےچاری سیدھی سادی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نے ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے آزاد جوارے ہیں جن سے ہم نے کیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فروائے اب علحصمی خلقات بے قادری کا مصر ہوں کیا بلا وہ ہستی کا جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بلا کیوں نہیں بہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کچھ جاننے والا انما امر اذا اراد یق الف اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے امر کا اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے انما امر اس کے امر کی شان تو یہ ہے یہ عالم امر ہے نوٹ کر لیجیے جہاں کہیں بھی آیت آئے گی اس کی محبوب میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنائے چھ دنوں میں اب وہ چھ دن کون سے ہو چلیے ملینمس کہہ لیجیے چھ ادوار کہہ لیجیے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کہ تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارت ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ آدم امر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی آدم امر کی شے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آن واحد میں یہاں اور آنے واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور کون جیسے کہ فرشتہ کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے نہیں عالم امر میں وقت نہیں ہے امر ہوں یقول اس کی تو شان یہ ہے اس کے امر کی کہ جب وہ کسی شہر کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فصیب میں یدی ملکو تو کل تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضۂ قدرت میں ہے ہر شے کی حکومت ملکوت پل شہر ہر شے کی حکومت ہر شے کا اختیار و ادا اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے بارت عغاہلی وَقومف قرآن عظیم و نفا عیا کو ملایا ترضی کی